میں سے فجر خوشو سے یا للہ الحمدللہ رب العالمین و والسلام علی سید سلیم اما بعد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 وہ دل کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں قرآن مجید کے احکامات کو صحیح معنوں میں سمجھ کر پڑھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا یا <تصفی> <مضاعفا> ایمان والو سود دونہ دون نہ کھاؤ مسئلہ اس آیت کرنیمہ میں سود کی ممانعات فرمائی گئی ماں تو کے اس زیادتی پر جو اس زمانے میں معمول تھی کہ جب میاد آ جاتی تھی اور قرض دار کے پاس ادا کی کوئی شکل نہ ہوتی تو قرض خواہ مال زیادہ کر کے مدت بڑھا دیتا اور ایسا بار بار کرتے جیسا کہ اس ملک کے سود خوار کرتے ہیں اور اس کو سود در سود کہتے ہیں مسئلہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ گناہ کبیرہ سے آدمی ایمان سے خارج نہیں ہوتا وَتَقُوهَ الَّذِي وَتَقُوهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُ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 میں ایمانداروں کو تحدید ہے کہ سود وغیرہ جو چیزیں اللہ تعالی نے حرام فرمائی ان کو حلال نہ جانے کیونکہ حرام قطعی کو حلال جاننا کفر ہے اللہ علكم ترحمون اور اللہ ورسول رسول کے فرما بردار رہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاعت کہ طاعت الہی ہے اور رسول کے نافرمانی کرنے والا اللہ تبارک و تعالی کا فرما بردار نہیں ہو سکتا اس امید پر اللہ و رسول کے فرما بردار رہو کہ تم رحم کیے جاؤ وَسَارِعُوا إِلَى مَنْفِرَةٍ مِن اور دوڑب و ادائے فرائض وطاعت و اخلاص سے عمل اختیار کر کے اور دوڑو اپنے رب کی بخشش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 اس سے جنت کے عرض کا اندازہ ہوتا ہے کہ جنت کتنی وسیع ہے حرکل بادشاہ نے سیر عالم نور مجسم آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لکھا کہ جب جنت کی یہ وساحت ہے کہ آسمان و زمین اس میں آ جائیں تو پھر دوزخ کہاں ہے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں اشاع فرمایا کہ سبحان اللہ جب دل آتا ہے تو رات کہاں ہوتی ہے اس کلام بلاغت تو نظام کے معنی نہایت دقیق ہے ظاہر پہلو یہ ہے کہ دورہ فلکی سے ایک جانب میں دن حاصل ہوتا ہے تو اس کے جانب مقابل میں شب ہوتی ہے اسی طرح جنت جانب بالا میں ہے اور دوزخ جہت پستی میں یہود نے یہی سوال حضرت عمر فاروق اعظم ودی اللہ تعالی عنہ سے کیا تھا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 ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا گیا کہ جنت آسمان میں ہے یا زمین میں تو آپ نے فرمایا کون سی زمین اور کون سا آسمان ہے جس میں جنت سما سکے عرض کیا گیا پھر کہاں ہے تو آپ نے فرمایا آسمانوں کے اوپر زیر عرش جنت ہے جنت پرہیزگاروں کے لیے تیار کر رکھی ہے اس آیت اور اس کی اوپر کی آیت و النَّارَ رلتی اور عدت سے ثابت ہوا کہ جنت اور دوزخ پیدا ہو چکی موجود ہیں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 اور وہ کہ جب کوئی بے حیائی یا اپنی جانوں پر ظلم کرے یعنی ان سے کوئی کبیرہ یا صغیرہ گناہ سرزد ہو ذکر اللہ ز کر اللہ کرو الا بھرو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 تہان خرما فروش کے پاس ایک حسین عورت خرمے خریدنے آئی اس نے کہا یہ خرمے تو اچھے نہیں ہیں عمدہ خرمے مکان کے اندر ہیں اس ہیلے سے اس کو مکان میں لے گیا اور پکڑ کر لپٹا لیا اور بوسا دیا عورت نے کہا خدا سے ڈر یہ سنتے ہی اس کو چھوڑ دیا اور شرمندہ ہوا اور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر حال کیا اس پر یہ آیت کریمہ ناظر ہوئی ایک, یہ ہے کہ ایک اور سقفی دونوں میں محبت دی اور ہر ایک نے ایک دوسرے کو بھائی بنایا تھا سقفی جہاد میں گیا تھا اور اپنے مکان کی نگرانی اپنے بھائی کے سپرد, سپرد کر دیا گیا کہ ایک روز ان گوشت لایا جب, جب سقفی کی عورت نے گوش لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو انصاری نے اس کا ہاتھ کو بوسا دیا اور چومتے ہی اس کو سخت ندامت ہوا شرمندگی ہوئی اور وہ جنگل میں نکل گیا اپنے سر پر خاک ڈالی اور منہ پر تماشے مارے جب سقفی جہاد سے واپس آیا تو اس نے اپنی بیوی بی سے انصاری کا حال دریافت کیا اس نے کہا خدا ایسے بھائی نہ بڑھائے اور واقعہ بیان کیا انصاری پہاڑوں میں روتا اس وہ توبہ کرتا پھرتا تھا سقفی اس کو تلاش کر کے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لایا اس کے حق میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں اور کون بخشے سوائے اللہ کے اور اپنے کیے پر جان بوجھ کر ار نہ جائیں تو ایسے لوگوں کی اللہ تعالی مغفرت فرما دیتا ہے صدق اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں قران مجید کے حکامات کو صحیح معنوں میں سمجھ کر پڑھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام علی سید المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم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 میٹ میٹھے مٹھ اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین قریب قریب آ کر درد کے تعریم کی نیت سے ہو سکے تو دو جانو بیٹھ جائیے اگر تھک جائیں تو جس طرح آپ کو آسانی ہو اسی طرح بیٹھ کر نگاہ نیچے کی توجہ کے ساتھ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 اللو على الحبيب صلى الله تعالی محمد صلى الله تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے حضرت سیدنا میمون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے ایک بادشاہ کی برائیاں بیان کرنا شروع کر دی اپ رحمۃ اللہ تعالی خاموشی سے سنتے رہے خود اس کے بارے میں کوئی اچھی یا بری بات نہیں کی جب رات سوئی تو خواب نے دیکھا کہ اسی بادشاہ کی سڑی ہوئی بدبودار لاش آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے رکھی ہے اور ایک آدمی کہہ رہا ہے اسے کھاؤ آپ نے فرمایا میں اسے کیوں کھاؤں اس نے جواب دیا اس لیے کہ تمہارے سامنے اس بادشاہ کی قیمت کی گئی تھی تو اس نے فرمایا مگر میں نے تو اس کے بارے میں کوئی اچھا یا برا کلام نہیں کیا جواب ملا لیکن تم اس کی غیبت کے سننے پر راضی تھے حضرت سیدنا حزم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا میمون رحمت اللہ علیہ خود کسی کی غیبت کرتے نہ اپنے سامنے کسی کو غیبت کرنے دیتے بلکہ اگر کوئی غیبت کرنے کی کوشش کرتا تو اسے منا فرما دیتے اگر وہ بات آ جاتا تو ٹھیک آپ رحمت اللہ کے ناظرین اس حکایت سے معلوم کیرباب اقتدار اور حکمران طبقے کی غیبت کی بھی کھلی چھوٹ نہیں صد کروڑ افسوس آج کل شاید ہی ہماری کوئی نشست ایسی ہو جس میں کسی سیاسی لیڈر یا وزیر یا قومی یا صوبائی اسمبلی کے کسی رکن کی عزت کی دھجیاں نہ اڑائی جاتی ہوں کبھی وزیر اعظم ہدف تنقید ہوتا ہے تو کبھی صدر کبھی وزیر اعلیٰ کی شامد آتی ہے تو کبھی گورنر کی مختلف لوگوں کے متعلق نام بنا زوردار منفی بحث کی جاتی جی بھر کر کیچڑ اچھالا جاتا اور ایک سے ایک برے نام رکھے جاتے ہیں سنیے لبے کائنات عز و جل سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 میں اشارت فرماتا ہے وَلَا تَنَا بَذُو بِلْأَلْقَامُ ترجمہ قضل امان اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو حیرت سیدنا سعید ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے نوایت ہے نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کی تاج صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد حقیقت بنیاد ہے جس نے کسی مسلمان کو اس کے نام کے نام نام علاوہ کسی لفظ یعنی برے نام سے پکارا اس پر ملائکہ یعنی فرشتے لعنت بھیجتے ہیں من چلے نوجوانوں کی اکثر منڈلیوں اور بڑے بوڑھوں کی کثیر بیٹھکوں میں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 اشتہاروں گندی حرکتوں کے جذبات والی خبروں اور چھپکا گناہ کرنے والوں کی بلا ضرورت شرعی آبر ریزیوں حکمرانوں سیاست دانوں اور معاشرے کے ہر طبقے کے مسلمانوں کی تزلیلوں تہمتوں اور الزام تراشیوں اور مرے ہوئے مسلمانوں تک کی غیبتوں سے بھرپور رہتا ہو تو میرے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 برائی چھاپنے اور بیان کرنے اور اس طرح کی گناہ بری خبر بلا اجازت شرعی پڑھنے کی شریعت نے کب اجازت دی ہے اسی کو تو اسلام نے عید دری اور غیبت قرار دے کر اس کی بھرپور انداز میں حوصلہ شکنی فرمائی ہے بہرحال ایسی صحبتوں اور بیٹھکوں کو ترک کرنا ضروری ہے جن میں گناہوں بری بحثیں چھڑکتی حالات حاضرہ پر فضول تبصرے ہوتے اور مسلمانوں کی عزت پامال ہوتی خوب خوب غیبتیں کی جاتی ہیں آپ کی تخویف یعنی عذاب سے درانے کے لیے ارض ہے کہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوع تین سو صفحات پر مشتمل کتاب آنکھوں کا دریا صفحات دو سو ترپن پر ہے کہ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ الزل کی نافرمانی کے لیے مل کر بیٹھنے والے اور گناہوں پر ایک دوسرے کی مدد کرنے والے جمع ہوں گے پھر وہ گھروں کے بل کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے کو کتوں کی طرح کارتے اور نوچتے ہوں گے یہ وہ بدنصیب ہوں گے جو بغیر توبہ کیے دنیا سے رخصت ہوئے ہوں گے میں فالتو باتوں سے رہوں دور ہمیشہ بے فالتو باتوں سے رہو دور ہمیشہ چپ رہنے کا اللہ سلیقہ میرے میٹھی میٹھی عیسائی بھائیوں اور مدنی چلن کے ناظرین بری صحبتوں سے بچنا بے حد ضروری ہے آخرت تباہ ہو سکتی ہے میرے آکا حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں شریعت مطالعہ نے نماز میں کوئی ذکر ایسا نہیں رکھا ہے جس میں صرف زبان سے لفظ نکالے جائیں اور, اور معنی مراد نہ ہو تو آپ کی یاد دہانی کے لیے عرض ہے کہ نمازیں فطر میں آپ یہ دعائیں خنو تو پڑھتے ہی ہوں گے جس میں ہے الگ کرتے ہیں اور چھوڑتے ہیں اس کو جو تیری نافرمانی کرے اگر آج سے پہلے معنی معلوم نہیں تھے تو چلیے اب پتہ چل گئے لہٰذا اپنے رب عز و جل سے کیے جانے والے روز روز کے اس وعدے کو اب عملی جامع پہنا ہی دیجیے اور نماز نہ پڑھنے والوں گالیوں بدگمانیوں تومتوں غیبتوں چغلیوں اور طرح طرح سے نافرمانیوں میں ملوث رہنے والوں فاسقوں اور فاجروں کی بیٹھکوں اور ان کی صحبتوں سے توبہ کر لیجیے وَإِنَّا الشَّيطانُ فَلَا بَعْدَ مَعَ الْخَوْمِ ترجمح ترجمح اور جو کہی تجھے شیطان بلائے یا تو یاد آئے پر ظالموں کے پاس نہ بیٹھ تفسیرات احمدیہ میں اس آیت مبارکہ کے تحت لکھا ہے یہاں ظالمین سے مراد کافرین مبتدعین یعنی گمراہ بدین اور فاسقین ہیں مٹھی میٹھے عیسائی بھائیوں الحمد للہ ازوجل تبلیغ قرآن و سنت کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے ماہ کے ماہ کے مدنی ماحول میں بدفرت سنتی سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں اپنے اپنے شہروں اور ملکوں میں ہفتہ وار ہونے والے سنت و بر اجتماع میں سائی رات گزارنے کے مدیثی التجا ہے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 على <سلام> و الصلاۃ والسلام علی سید یا ربی مصطفی عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مطوف علیہ مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہماری ہمارے ماں کی اور ساری امت کی مغفرت فرما یا اللہ عز وجل درس کی غلطی ہے اور تمام گناہ معاف فرما عمل کا جذبہ دے ہمیں پرہیزگار اور ماں باپ کا فرمانبردار بنا یا اللہ عزاجل ہمیں اپنا اور اپنے مدنی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مخلص عاشق بنا یا اللہ ازل ہمیں گناہوں کی بیماریوں سے شفا عطا فرما یا اللہ ازل ہمیں مدنی انعامات پر عمل کرنے اور مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ عزا عجل ہمیں دعوت اسلامی کے مدنے ماحول میں استقامت نصیب فرما. عز و جل گمبت خزرہ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم میں شہادت جنت البقی میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنی مدنی حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرما مدنے کی خوشبودار ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا واسطہ ہماری تمام جائز دعاؤں کو قبول فرماؤں جس کسی نے بھی دعا کے عواز تیارب کہا کر دے پوری آز زہربے کا سو مجبور کی ان اللہ وملائکتہو يصلون علی اللبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما صلو اللہ, اللہ علی اللبی رمی وآلی صلو اللہ علیہ علی وسلم سر یا سیدی یا رسول اللہ یا رحم رام مفا کے واسطے یا سول ڈا کرم کی خدا کے واسطے مشکل شہر مشکل کشا کے واسطے کل برا رد شہرے کل کے واسطے سہی ری کے صدقے میں کے رکھ مجھے خدا کے واسطے صرف ساد سد صادق اسلام کے بے اور رضا کے واسطے میرے مارو واسے میرے شبلی شیر حسنیا کے پل سے بچا ایک گار عبد واحد میرے آس دے پھل پر سد کا خش نسا دل حسن اور گوسائی ری ساجا کے واسطے پادری کر پادری رکھ پادریوں میں اچھا پادری کر اٹھا قادری قدرت نبا کے واسطے آسنگ لاہو لہو رزق دے حسن فصل بلرے رنگا پتار کے واسطے لسوا بھی صالح کسدا سوان ہر من سورت دے ہیا دین موہیے جا کے واسطے احمد بہا کے واسطے میرے اب راہیم مجھ پڑنا ہم گلزار کری بادشاہ کے واسطے کھانا دل کو زیادے کے لیے آگا کے واسطے تیرو دنیا کے مجھے برداشت دے برداشت سے عشق حق دے عشق عشق دماغ کے واسطے حب اہل بیت دے آرے محمد کے لیے کرشیداتیوا کے واسطے دل کو اچھا تل کو سترا جان کو کلور کے اچھے پیارے شمس دی بدر بدل کے واسطے تو جانے آد میں آنے رسول اللہ کے حضرت آنے رسول سزا کے واسطے عطا احمد رضائے احمد فرسل مجھے میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے فردیا کر سب کا شہرہ سر میں ایک مریا شہزیا اور تیر تیرے باپا کے واسطے آہرا کسی سلام مثلا اور ری اب دست اب رضا کے واسطے اس احمد میں عطا کر گئے یا خدا کو احمد رضا کے واسطے اخ یل نوا کے بسے بجاہ نبی ابھی بہت سے خوش سب ناری نا نا روشا